اباس چلے آؤ ابا چلے آؤ آؤ ابا چلے آؤ ابا چلے آؤ چلے آؤ اباس چلے آؤ تمہیں بچوں کی پسم ٹوٹ جا بھرم کے علم اباس چلے آؤ اباس چلے آؤ چلے آؤ تم سے تو سکینہ کو بڑی آس ہے کو بڑی پاس ہے تم آؤ تو منظور ہمیں پیاس ہلا دے آؤ تو منظور ہمیں پیاس ہے تو دو دل شابری کا احساس لگا دے سر آگے تم بہرے خدا گھر چلے آؤ ابا چلے آؤ آؤ چلے آؤ ابا چلے آؤ تم بازو شبیر ہو لشکر کے المدار بازو شبیر ہو لشکر کے المدار تم سانی ہے جدلے دافر تیار ہے دلے بڑا بیمار لگی، سر سے چادر بہت ملا چلے آؤ ابا چلے آؤ آؤ آب ابا چلے آؤ لوش مرے نے مارا وہ سکینہ کو تماچا مار سکینا چا سے لبو ہے جلنے لگا کرتا لبو چھت جلنے لگا کرتا ہاتھوں کو دیتا نہیں کوئی دلا چلا بابا سے بندے اور کا گلا نہ چلے آؤ چلے آؤ شلے آؤ میں اجڑے نہ کوئی ایسے گھرانہ نہ کوئی ایسے گھرانا جس طرح سے اجڑا میرا گھر میرے بھیا اجڑا میرا گھر میرے بھیا روتی ہوں مرے پھر سے چلی زہران چلے آؤ ابا چلے آؤ چلے آؤ ابا چلے آؤ پر چند جو تیرا گھومے بھرا آیا ہے بھیا تیرا میں بھرا آیا ہے کس نے یہ میرے دل پہ ستم کھایا ہے بھیا میرے دل پہ ستم کھایا ہے سمت تیر نے خود تجھے چلے آؤ ابا چلے آؤ آؤ لو شمر نے مار بابو سکینا کت ماتا نے کانوں سے لہو کا جلنے لگا کرتا کوئی بھی آؤ میں سمسر مجلس تیری گری آؤ زالی رحان کے لفظوں پہ بھی ریکت دیکھتے ہیں دعا پہلے علام تک تمہاری تم بیر کا عالم ہر گھڑی سویا کرے یہی چلے آؤ ابا چلے آؤ اباس اب چلے آؤ اباس اب چلے آؤ اباس اب چلے آؤ اباس اب چلے آؤ سم سب چائے حرم تمہیں بچوں کی بسم ٹوٹ جائے نا بھرم آؤ لہرا پہ انم اباس چلے آؤ اباس اب چلے آؤ اب چلے آؤ اب چلے آؤ اباس چلے آؤ آؤ ابس چلے سا چلے سو چلے چلے چلے چلے